السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بالعالمين ولا قبة للمتقين لا أدوانا إلا, إلا الله بالعالمين الله لا إله لله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتذا بيده وسنى بسنته على يده وبعده معزز ومكرم سامعين ناظرين ومشاهدين كم نواق السلام کی شرح پر جو ہمارا تھا کل مکمل ہوا اور گشتہ جمعہ سے کتاب و رفاق پر جس دورہ حالیہ کی شروعات کی گئی تھی آج سے دوبارہ پھر اس دورے کی شروعات ہو رہی ہے آج یہ ساتویں نشش ہے اس سے پہلے چھ نشستیں ہو چکی ہیں کتاب و رفاق جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جیسے بخاری کی حدیثوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے وہ حدیث جو انسان کے دلوں کو نرم کرنے والی ہیں اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والی ہیں آج کے ماضی دور میں ان حدیثوں کی مصوص کی اور اسرے کے دور اہمیہ کی ہم سب کے لیے بڑی سخت ضرورت تھی اسی ضرورت کے پیش نظر اس دورے کا انعقاد کیا گیا تھا جس کی چھ نشستیں ہو چکی ہیں آج سے ساتویں نشست شروع ہوگی آج اور کل بھی انشاءاللہ شاء اللہ یہ برقرار رہے گی کل دور علمیہ کا آخری دن ہوگا اور کل انشاءاللہ یہ دور اپنے احترام کو پہنچے گا میں اور نہ کچھ شہری میں بڑے احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے بزرگوں کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں فل فضل مشکورہ و جدا اللہ خر اجزا الله. نحمده ونستعينه ونستطفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا يهدله ومن يضلل فلا هادئا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمدًا عبده وأسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدع وكل بالعشر ضلالة وكل ضلالة البنا قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب السليم قابل اترامك قبیل الشید مختار احمد مدنی حت الم اس مجلس میں موجود مختلف اہل قدیم ممیک سے آئے ہوئے محترم دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور آن لائن سننے والے ہمارے محترم مختلبین بھائیوں اور قابل قرآن معاذ پچھلے ہفتے صحیح بخاری سے کتاب القاب کا ایک حصہ اور منتخب احادیث میں سے بعض احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا جس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل نرگ ہو جائے امام الباری نے کتاب الرفاق صحیح بخاری کا ایک حصہ خاص ایسی احادیث پر مشتمل بخاری میں رکھا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل ان احادیث کو ان آیات کو سن کر نرم کرے اس لیے کہ دلوں کی نرمی انسان کو دیندار بنانی اللہ تعالی نے انسان کے دل میں کئی جذبات رکھے ہیں اللہ کا خوف اللہ کی محبت اللہ سے امید اللہ کا توکل اور اس طرح کے کئی اوساف ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب وہ اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے تو اس سارے تین کی جذبات اسے لذت دیتے ہیں ہر حال کی ہر صفت کی ہر دل کی کیفیر کی ایک لذت ہوتی ہے یقین کی اپنی ایک لذت ہے اللہ سے ڈرنے کی اپنی ایک لذت ہے اللہ سے محبت کی اپنی لذت ہے غلطیوں پر اللہ کے آگے نابل ہونے اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اللہ کے مصرف کی امید رکھنے کی اپنی لذت ہے جب دل میں نرمی ہوتی ہے تو انسان کا دل کی اعلیٰ قیدیات کو محسوس کرتا ہے اور ان لذتوں کو پا کر مزید اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی زندگی نکھرتی چلی جاتی ہے لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ان کہ اوساف سے ان صفات سے وہ محروم متأثر آ جاتا ہے اس کے یقین پر فرق پڑتا ہے اس کے توقل پر فرق پڑتا ہے محبت پر خوف پر یقین پر امید پر ساری چیزوں پر فرق پڑتا ہے اور دل میں سختی اتنی آ جاتی ہے صرف دل کے احساسات اور جذبات سے عام ہو جاتا ہے دل جب مر جاتا ہے تو انسان کی ہلاکت یقین ہو جاتی ہے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی حفاظت کرے اس لیے کہ یہی وہ برتن ہے جس میں علم اور ایمان اور تقوا اور وہ ساری صفات ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو واقعی اللہ کے نزی قابل قبول بناتی ہے اس لیے کہ یہی دل انسان کی نجات کے لیے بنیاد ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا یوم لا امان او مالا بنون اللہ نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا جب اللہ تعالی نے کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہاں کام نہیں آئے گا تو یہ بھی بتایا کہ کیا کام آئے گا یہ او ملا یا تو امبار امال فنون اس دن نہ کام آئے گا اولاد کا دنیا میں اسباب اور افواج انسان کو بچاؤ کے لیے مسائل کے حل کے لیے کام آتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آ گیا پیسہ ہے اسباب ہے سب کر کے آدمی اس مسئلے سے نکلنے کی راہ تلاش کر لیتا ہے یا پھر اس کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اور سب سے قریب اسے اپنی اولاد جو مصیبتوں سے بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ سے مدد دے لیکن قیامت کبھی جب آئے گا تو نہ مان کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا نہ اسباب نہ افراد تو اس دن کیا کام آئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے کم دن سلیف اس دن کام آئے گا تو یہ کہ انسان اللہ کے پاس طلب سلیم دے کر حاضر ہو بڑی سلامت دن ایسا دن جو سختی سے سلامت ہو کیونکہ کساوت سزا اللہ کی طرف سے ملنے والی جو انسان کی بد پر دنیا میں سرتی ہے تم نفصر قروح کو بھی باغی داری بنی سائل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا ذکر کیا تھا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہے تو معلوم ہے کہ جب برے امان انسان کرتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جہاں نام اعمال پر پڑتا ہے اس سے دل پر ہی پڑتا ہے اور دل میں سختی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو قیامت کے دن اگر برا دل لے کر جائے تو ایسا لگانا لہذا اہل علم نے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کہ مستقل کتابیں ظر و حقاب یا اپنی کتابوں نے حدیثی ابوا قائم کیے عقائد سے متعلق اس نے حدیثوں کو جمع کیا کہ ان آیات و احادیث سے آدمی کا دل نہ ہے دلوں کی نرمی ایک بہت اہم چیز ہے دلوں کا بے بیحس ہو جانا یہ بربادی ہے احساسات اس میں ہو پھر وہ روبوٹ کی طرح ہو جائے گا پھر اس کی نماز نماز مشین نماز ہو جائے جب کہ نماز جو اللہ کے نزدیک اچھی نماز ہے وہ ایسی نماز ہے جس میں اللہ کی یاد ہو اور اللہ کے آگے خوشبو کے جذبات وہ عقی صلاح تل ایک مثال دیکھ کے نماز قائم کرنے کی یاد ہے اب ایسی نماز ہی کیا ہے جس میں اللہ کی یاد ہو دل اللہ سے قابل ہو دل دنیا میں لگا ہوا دل اللہ براعمی کے بارے میں نہیں سوچ رہا بلکہ دنیا کے بارے میں سوچ رہا عادت کے مسائل کی نگاہ میں نہ ہو دنیا کے مسائل کی نگاہ نہ ہو ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد نہ ہو یہ منافع نہیں ہوگی ولا یہ قرون ہوا خریدا فریلا اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے یا پھر نماز کے بارے میں اللہ غلط فرمائیں پر اب لنمنون الحمد کی صلاح کے خاصہ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں ان کی نمازیں خوشب سے بھری ہوتی ہیں خوشو پستی اللہ کی عظمت کے احساس سے انسان کا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور ڈرنا جب اللہ کی عزم کا احساس دل پر برداری ہو جائے تو آدمی کو اپنی بے حیثیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی میری کوئی حیثیت دے اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا وقوع قالطین اللہ کے فرما بردار بندے غلام بنے کھڑے بندگی احساسات میں غلام ہوں چاہے وہ کمپنی کا مالک کیوں نہ ہوں چاہے وہ ماندار کیوں نہ چاہے وہ سردار کا لیکن اس کی اصل حیثیت اصل حیثیت یہ تو آردی حیثیت ہے دنیا کی اللہ کی نسبت سے اس کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے آگے حقیر غلام محتاج نماز میں کیفیت اگر نہیں ہے کہ نماز سے رباس نماز ہے. دل میں جو جذبات ہیں جو کیفیات ہیں وہ انسان کو انسان بناتی ہے ورنہ انسان بھی مشین بن جاتا ہے نہ صرف اللہ کی نسبت سے مخلوق کی نسبت سے دی. مخلوق کی نسبت سے دی. اب دیکھیں ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کو راستے میں پیاس لگی کئے میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا دیکھا باہر ایک کتا ہے کتا کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے پیاس شدت کیولنے سے ہانپ رہا ہے ساتھ میں کتے کو دیکھا اور سوچا اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ تو احساس ہے یہ احساس ہوا کہ انسان کو انسان بناتا ہے جب دل نہ رکھتا ہے تو انسان کے جذبات تیزی سے اس کے دل میں ہوتے ہیں جس حالت میں جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے وہ جذبات تیزی سے دل میں آتے ہیں اور دل کو لپٹ جاتے ہیں دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور دل اس سے بالکل منور ہو جاتا ہے اس نے دیکھا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو رہ ہوتا ہے اس نے اپنی تکلیف پر اسی تکلیف پر کو پیاس کیا مجھے تکلیف ہو رہی پیاز اس کو اس نے اس کی تکلیف کو محسوس پھر کیا پھر گیا تھا ہم نے پھر جا کے سیڑھی پانی پایا موزے میں دانت سے پکڑ کے کیونکہ اترنا پکڑ کے سیڑھیوں کو پھر اوپر آنا مشکل کام ہے تو چمڑے کے موزے میں پکڑ کے دانتوں میں اللہ تعالیٰ نے پانی پلانا اتنا بڑا کام نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے جو جذبات ہے اس کی جو کیفیت ہے اور کتے جیسے جانور کو کیا بہت بڑی شخصیت ہے اجنبی بتا تو نیکی کیا ہے مطلب کتے کی وجہ سے ایک مخلوق میں بھی ہم کو جلد ملتا ہے ہر تر جگہ رکھنے والی مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے میں سوال ہے لیکن اسی کو آپ آج کئی سبھیوں بات دیکھیں آدمی راستے پر ایکسیڈینٹ میں پڑا ہوا ہے پانی مانگ رہا ہے کتا پانی بھی مانگ رہا ہے کہ ذرا پانی لیجیے اس کو لیکن آدمی راستے پر ایکسیڈینٹ ہوا اس کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور وہ رہا پانی, اس کو پانی پر پلا دیا کوئی دوڑ پہ پانی نہیں ڈالتا ہے بلکہ گاڑیاں روک کے اترتے ہیں اور جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل فون نکالتے ہیں موبائل فون سے, سے نکالتے ہیں کہ اس گھر والوں کو خبر دیں گے دواخانے کو خبر دیں گے پولیس کو خبر دیں گے موبائل فون اس سے نکالتے ہیں کہ ویڈیو سڑی آنا چاہے اس کی بدحالی کو ریکارڈ کیا جائے تاکہ اس کو ہم اپنے چینل پر اپنے فیس بک پیج پر اپنے کہیں نہ کہیں جہاں ہمارا اپنا پیج ہے چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو آ کر دے کے لوگوں کو اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں یہ بے سی ہے کہاں وہ آدمی جو جنگل کے اندر اسے جانور کو دیکھا کتے جیسے جانور کو دیکھ کر بھی اس کو احساس پیدا ہوا دل کی نرمی کی وجہ سے اس میں انسانیت باقی ہے اور آج تک ہی آپ کا غور ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم بہت آگے نکل رہے ہیں لیکن آج حال انسان کا کیا ہے دلوں کے اندر سے احساس کے نکل جانے کا نتیجہ ہے اگر دل میں احساس نہ ہو تو پھر انسان جانور سے بھی زیادہ پتھر ہو جاتا ہے یہ چیز بہت اہم ہے کہ لہذا دلوں کی زندگی باقی رہنا باقی رکھنا اس کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے اور دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو انسان کو واقعی انسان بنا سکتا وہ ساری پرسنالٹی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہاں بن کے اڑ جاتا ہے جب واقعی انسان پر بن ہے ایک آدمی واقعی جو اللہ کو ماننے والا ہے آسرت کو ماننے والا ہے ایسا ہی آدمی ایسے وقت میں واقعی پاتا ہے جب آزمائش کا وقت ہے جب عیسار کا وقت آتا ہے قربانی کا وقت آتا ہے باقی جتنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والے معاملات ہیں وہ بزنس میں تو چل جاتے ہیں واقعی جب گہرا معاملہ آتا ہے وہ جب تک کہ دل اللہ سے نہ جڑے آ کر اس کے دل پر غالب نہ ہو تب تک یہ واقعی انسان انسان نہیں بنتا ہے لہذا اہل علم نے اپنی کتابوں یہ جو ابوا عائد کیے ہیں زو جو عقائد یا مستقل کتابیں لکھی ماں احمد نے لکھی ماں ابو داؤ نے لکھی مام نے کتنے علماء نے لکھی عبد اس بارکے شروع میں لکھنے والے اور مقصود کیا ہے جہاں انہوں نے عقیدہ اور فرق کے اخواظ قائم کیے وہیں اس پر بھی کتابیں لکھی کی کیوں اس لیے کہ سارا قانونی معاملہ عقیدہ اور فرق کا اپنی جگہ ہے لیکن پرانے کریم میں آپ دیکھیں گے جہاں احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ بہت کا فواہ بھی کہا جا ہے اللہ سے کہو اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو اللہ کے حکام میں بھی تطبیق کی بجائے تحریر آئے اس کو یاد رکھیے اللہ کے احکام جانے گا لیکن اس, کو اس پر عمل کرنے کی بجائے اسے اس فرار کے راستے نکال دیا جیسے بڑی سر جب ان کے دلوں میں سختی آئی تو اللہ کی طرف سے احکام آئے گا لیکن چربی بیچنا حرام منع کر دیا گیا انہوں نے کیا کہ چربی کو پگھلایا اور پگھلا کر اس کو بے اسی کے کھا سکے چل بھی منائے نا اس کا تیل بنا کے ہم بیچ سکیں تو کیا ہے تو جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے بے پر برتاری ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کے حکموں پر چلنے کی بجائے ان اپنی عقل کو ان حکموں سے فرار کے راستے تلاش کرنے میں استعمال کرتا ہے لہذا دیندار بننے کے لیے جہاں اپیلا اور پھر سیکھنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ایک آدمی نس کا تذکیہ کریں اور, اور ہمیشہ سے دونوں میدانوں میں کتابیں لکھتے چلے آئے خاص کر کے آپ آخر میں کئی مرحم کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے پچھلی خاص شام کی پائی جائے انہوں نے خاص طور پر اسلام نفسوں پر لکھا کیوں اسی کی دور جو تھا کا ایک علیب قسم کا دور تھا اس کے خلاف کتاب و سنت کی روشنی لکھنا ایک بڑا کام نے اس اس پر پر لکھا کہا رد کیا اس سارے طور طریقے جو غلط تھے شریعت کے خلاف تھے اس پر لکھا لیکن ساتھ میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح حل بھی بتایا کہ نفسی کیسے ہے اور ان کی جانشین حافظ قیم رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کے اوپر مستقل کام کیا اور کئی کتابیں ایسی لکھی جس سے انسان اپنی نفسی اصلاح کر سکتا ہے یہ حصہ بہت ضروری ہے یہ بتاؤ مقدمہ میں کہہ رہا ہوں بات بعض اوقات لمبی نہیں ہو جاتی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کرتے ہے کیا ہو جائے اس سے یہی کیوں دوسرا کیوں نہیں اکیلا کیوں نہیں نماز کی اور وہ اس کی اہمیت دین میں کیا ہے اور امام خرید کیوں کام کیے جن نرم ہونا جس تو نارمین ہوتا ہے نا دل نرم ہوتا ہے لیکن سخت بھی ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور دین ماہول سے دور ہونے کی وجہ سے جیسا پچھلے درسے بھی ہم نے دیکھا تھا تو یہ جو اغوا ہیں یہ اس یہ آدیش ہیں اور یہ آیات ہیں اسی بات سے متعلق ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹھیک ٹھاک کریں کہ وہ ساری جو صفات ہیں جسے زدا ہوتی ہے پھل ہوتے ہیں ہر پھل کا اپنا زیادہ ہوتا ہے اور ہر پھل کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے اور جب آدمی کھاتا ہے اس میں جو غذائیت ہوتی ہے اس کی کسی کو قوت دیتی ہے اور اس کا اپنا ایک ذائقہ لذت بھی ہوتی ہے اسی طرح سے جتنی سفاق ہے یقین توکل خوف محبت اور امید اور خوشبو خشیت انعت اور آپ پوری ایک لمبی پیش اس کی یہ ساری صفات ہیں نسخ مخلوق کے لیے یہ ساری صفات نے ہر ہر صفات کی ضرورت ہے اور اس کے مقام پر اس کی ضرورت سن کہ اللہ کی بات سنی اس پر یقین ہے کہ نہیں ڈراوا سنا خوف ہے کہ نہیں امید دلائی جنت کی بات ہوئی اس پر یقین اور امید اللہ سے ہو رہی کہ نہیں ہو اللہ نے احسانات کا ذکر کیا شکر پیدا ہو رہا کہ نہیں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی کہ نہیں عذاب کی دھمکی ڈر پیدا ہو رہا کہ نہیں تقویٰ کا مزاج بن رہا کہ تو اگر دل تازہ ہو فریش ہو دل نرم ہو جائے تو جیسی سنتا ہے کہہ کے فوراً تعریف ہوتی ہے دل اگر سخت ہو کہہ کے تاری یا تو تاخیر سے ہوتی ہے یا تو نہیں تار میں ہمیشہ محروم زندگی گزار رہا ہو رہا ہے پیدا نہیں اب لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سابق کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کھڑے ہو کر خود دیا علیہ اللہ صلی اللہ تعالمہ سے میں نے اس سر اٹھا کے دیکھا ساری بدش میں سب اپنے امام اپنے کپڑے سر پر ڈال کر سِشیاں تھے صحابہ جیسے مضبوط لوگ جو میدان جلد میں لوگوں کو دیکھ کے بھاگتے تھے لیکن ان کے دل نرم تھے اللہ رسوم کی بات سن کر فوراً اثر ہوتا ہے تو یہ جو کل کی کیفیت ہے اگر یہ حاصل نہ ہو تو انسان زندگی گزار کے چلا جاتا ہے لیکن اس کو محسوس سے نہیں ہوتا بہت یعنی اس نے دنیا میں کئی پھل نہیں کھائے کھائے لیکن اس بیمار کھائے اور ذائقہ محسوس نہیں ہوا کیسا محروم گیا جتنی ہیں جتنی صفات ہیں جو قرآن سنت میں آئی ان کی اپنی اپنی ایک لذت ہے غلطی ہو جانے کے بعد ندامت سے رونا اس کی اپنی ایک لذت ہے اور وہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر اپنی کمال کے ساتھ ہو تو اس کی بھی مختلف ہو جائے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس کا مجھے بات کی لمبا قصہ میں تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہتا لیکن جب اس کو رنگ کیا گیا اور صحابی نے سخت بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کیا کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے گھروں پر اس کو تقسیم کیا جائے تو سب کی مقصد ہو جائے اتنے اتنے گھروں پر اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اس نے اپنی جان کو پیش کر تو وہ جو کیفیات اسی تھی ان کیات گنا ہونے کے باوجود اتنی اعلیٰ توبہ تو معلومات کے بعد نوکات بندے کی توبہ بھی اتنی اعلیٰ ہو اس کی ندامت اس کا خوف اس کا آثرت کے بارے میں بے چینی یہ جو کہ اللہ اتنی پسند آ کہ اللہ نے اسے مفرت کر دی یہ چیز ہے ہماری ہماری زندگی میں آئی اللہ مجھ کو بھی عطا کرے ہم سب کو عطا کرے تو یہ جو علماء کی کتابیں ہیں ان کا مقصود یہ ان احادیث کا مقصود یہ کہ ہمارے دل میں آیا تو احادیث کے لیے وہ کیفیات پیدا ہو جو ان سے پیدا ہونی چاہیے اور اگر دل میں نرمی ہو تو اس میں فوری طور پر آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے دل اگر سخت ہو تو اس میں دقت پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قومی ادا کرنا ہے آج ہم حدیث نمبر سترہ سے شروع کریں گے میں سمجھتا ہوں پچھلے دس میں ہم حدیث نمبر سولہ تک آیا کہ حدیث نمبر چھ چار سو انسٹھ سے شروع کریں گے آج بھی جو بات ہم نے دیکھی تھی ابوبر نبی اللہ تعالی کا دودھ والا قصہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے لیکن اس میں اصل سبق ہمارے لیے تھا کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ کس طرح سے فکر جبکہ وہ آپ اس بات کے حضرات تھے کہ دنیا میں ان کے لیے اللہ نہیں ساتھ ان کے دروازے کھولتے ہیں لیکن اللہ کے بندے دنیا میں قلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو خود سبق ملتا ہے اور تھوڑا بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو بعض اوقات اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے تھوڑا بھی زیادہ کر دیتا ہے یہ تو ایک پیالہ ہے لیکن سب کے لیے کام بھی اللہ کی طرف سے کمی زیادتی ہوتی ہے اللہ برقر ڈالنے والا ہے اس میں تبدیل ہے اس میں 17 نمبر کی حدیث اور ہمارے سامنے بہت ساری حدیث ہیں لمبا ہم کو کام ہے مکمل کرنے اللہ کرے آسانی سے ہو جائے مکمل لیکن اس میں بات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سر مکمل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس میں جو غذا ہے اس کو حاصل کریں جو ہمارے قلب کے لیے دوا ہے اس کو حاصل کریں اچھی طرح سے اور وقت روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ سے کہ انہوں نے عورت سے کہا حضرت عائشہ نے عورا سے کہا انفتی میری بہن کے بیٹے یعنی میرے بھانجے اِنْ اِلَ ہمارا <رائےبد> <Sants of God> حال یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم ہلال پر ہلال ملتے رہتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تین تین ہلال مہینے کا نیا چانس دیکھتے سلا قتح فیشہ دو مہینے میں تین لال یعنی پہلا مہینہ شروع ہوا اس کا حلال دیکھا پھر وہ مہینہ ختم ہوا ایک مہینہ ہوا دوسرا مہینہ شروع شبہ اس کا ہلال دیکھا پھر وہ مہینہ ختم ہوا تیسرے مہینے کا ہلال دیکھا تین ہلال دیکھے یعنی دو مہینوں کا عرصہ گزر گیا وہاں پرو کی رسمی ابیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چوڑا نہیں جلتا تھا آگ نہیں جلتی تھی کھانا نہیں بنتا تھا پپور تو مارک ماں کا نیش کو پوچھا پھر آپ لوگوں کا گزر بسکتی چیز پر ہوتی تھی یعنی کھاتے کیا تھے آپ لوگ <وَلْمَا> دو کالی چیزیں ایک کھجور اور دوسرے پانی کھجور اور پانی پر دو دو مہینے ہمارے گزر جاتے الا اللہ اللہ وسلم من ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے کان لہو ان کے پاس کچھ دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے بکریاں اللہ اللہ وسلم من ربیا فیسینہ وہ اپنے گھروں سے ان کو بھیج دیتے تھے جانور یا ان کا دودھ اور پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ دے دیتے تھے یعنی ان کے ذریعے سے وہ ملتا اور وہ آپ ہی تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال کیا تھا بیویوں کا کیا حال تھا تو زندگی گزارتے تھے کوئی ہم میں سے ایسا ہے کہ جس پر پورا رحمان اس طرح گزرا ہو کہ اس نے سوائے کھجور اور پانی سے کچھ نہ کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں دو دو مہینے ایسا گزر جاتے تھے کہ اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور چولہا جلتا کرتا آج اگر ہمارے گھر میں ایک دن ایسا ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت بڑا کارنامہ ہم نے کر دیا بہت بڑا پکڑا تھا پھر ہم نہ جانے اللہ سے کیسے بدلوان ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں نہیں دے رہا لیکن وہاں آپ دیکھ کے کوئی شکایت نہیں بڑی بات یہ ہے کہ اس حال میں بھی شکایت کھجور پر اور پانی پر گزارا ہوتا ہے اور پھر کبھی پڑوسی کچھ بھیج دیتے ہیں دودھ بھیج دیتے ہیں یا دودھ والے جانور بھیج دیتے ہیں تو پھر اس میں سے دودھ پی کر گزارا ہوتا ہے تو کبھی دودھ پانی اور کھجور بس اس غذا پر وہ دو دو, دو مہینے گزار لیتے ہیں تو یہ زندگی کی اللہ کی نبی سفرتا ہو جیسے آج ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز شکایت لالچ اور مستقبل میں اور بڑے بڑے قرآن تھے لیکن آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال یہ تھا ایسی شخصیت جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے سواری بھیجی اور آسمان کی سیر اس کو کرائی آسمان میں نبیوں سے ملاقات ہوئی کہ آپ کو لے گئے اور بیت المقدس میں نماز پڑھائی نبیوں کو ایسی شان والی شخصیت کہ جس کو بڑی بھی آسمان میں پہچانتے اور انبیاء جس کے تعبے ہیں جس کی مختلف بن کر امبیا نماز پڑھ رہے ایک شخصیت جس کے لیے شاہی سواری بھیجی جا رہی ہے آسانی سے جن کے لیے سب سے بڑا فرشتہ آ رہا ہے ریسیو کرنے کے لیے لینے کے لیے لے جانے کے لیے جب لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا حال تھا لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکایت نہیں دی تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ واقعہ میں گزارا کرتے تھے اور آپ کی دیویاں تھیں وہ عورتیں بھی بڑی ندار تھیں ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیویاں تھیں اور آپ کی تربیت پائی ہوئی تھی ون نمایو کی نیات اللہ حکمت اللہ نے خود یاد کرو اس کو جس کو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تو گھروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تربیت بھی کرا کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کی تو وہ ایسا حال وہاں پڑتا ہے آج کی عورتوں پر حال آ ذرا سی اگر کمی ہو جائے تو فوراً شکایت کرنے لگ جائیں آج بھی دیندار عورتیں ہیں آج بھی ایسی عورتیں ہیں کہ جو حلال پر راضی رہتی ہیں شوہر کے حرام کی طرف اس کو نہیں پھینچتی یا ہم کو حلال کی آدھی روٹی چل جائے لیکن حرام کی نعمتیں ہونی چاہیے یہ میزائل اگر عورت میں ہو تو آج کے دور میں بھی وہ عورت گھر کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے عبداللہ علی زبیر عوام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لمحہ نظر تم مرا کچھ خالوم نہ یوم آنی جب یہ آیت نازل ہوئی پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا نعمتوں کی پوچھ ہوگی قال زب یا رسول اللہ وہ <عنہن> حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کون سی نعمتوں کے بارے میں وہلدان ہم تو بس یہ دو کاری چیزیں کھاتے ہیں کھجور اور پانی ایسی کون سی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں ہم سے جن کے ہمارے شہری کا محاسبہ ہوگا پوچھ ہوگی نے نہ اس کا بھی ہوگا یعنی یہ کچھ ہو کر رہے گی یعنی یہ بھی کیا کم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے یعنی آپ دیکھیں کیوں اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عما یہ بھی نعمت اگر پانی کا گوٹ آدمی کو سہرا میں نہ ملے بتائی بتائیے ریگستان میں آدمی گرمی میں جا دیکھے کورونا کے وقت میں خود ہمارے اپنے ملک میں میں لوگوں کو پانی تک ملنا مشکل ہو گیا تھا. لوگ پیدل سفر کر رہے تھے بمبی سے لے کے یو تک لوگ گئے اور کوئی سائیکل پہ کوئی کسی گاڑی پر اور پانی تک کے نہیں مل پاتا تھا لوگ راستوں میں کھڑے رہتے ان کے لیے پانی کے باٹل دیتے تھے اس وقت میں پانی کی قدر کیا ہے اس وقت میں ایک سلائس کی بریڈ کی قدر کیا ہے تب انسان کو معلوم ہوا ہے نعمتوں کی فراوانی نعمتوں کی قدر گٹا دی جب چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو قدر بڑھ جاتی ہے پھر ایک کھجور بھی قریبی معلوم ہوتی ہے جب کچھ بھی نہ ہو دی. جب ایک گھونٹ پانی کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا قیمتی ہے جب آدمی سہرا میں اکیلا اور کچھ بھی سے پاس نہ ہو بس کتنا سا پانی اس کے پاس ہو اس پانی کی طرح سمجھ میں آتی ہے تو چونک یہ نعمتیں ہم کو آسانی سے مل جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کیا بہت بڑی چیز ہے لیکن وہی بڑی چیز اگر نہ ملے وہی جو چیز جس کو آدمی ہلکا سمجھ رہا اگر نہ ملے تب سمجھ میں آتا ہے کتنی چلتی ہے کرونا کے وقت میں آپ دیکھیں آکسیجن کی سلنڈر نہ ملنے سے کتنے لوگوں کی موسم ہے آج آدمی آسانی سے سانس لے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہوا پھیلا کے رکھی آکسیجن آدمی لے رہا ہے لیکن پھیپڑوں میں جب سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی اور مشینوں سے اس کو آکسیجن دینے کی ضرورت تھی ایسے وقت میں آدمی کو جب نہیں ملتا تھا تو اس وقت میں, سمجھ میں آتا تھا کہ اس آکسیجن کی کتنی قدر ہے کتنی تیز اس کو یاد رکھیں کہ نعمتوں کا آسانی سے مل جانا ان کی قدر کو گھٹا دیتا ہے یہ ایمان ہے جو انسان کو نعمتوں کی قدر دلاتا ہے اور آدمی کے پاس اگر واقعی بصیرت ہو اس کے کھونے کا احساس ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا تیز تھوڑی دیر, دیر, دیر کے لیے آپ سوچیں جو لکما آپ کھا رہے ہیں یہ چھن جاتا ہو یہ آخری لکما اس کے بعد کھانا ختم ہو مجھ کو کچھ ملنے والا نہیں تو اس آخری لکھنے کی قدر آپ کو معلوم ہو جو کے ہاتھ میں اگر آپ کو معلوم ہو کہ پچاس دن تک کچھ ملنے والا نہیں میرے پاس تو اس کی قیمت میں کہ آئی نی ہے تو اس حدیث میں آپ دیکھتے صاحب آپ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ کیا اس کم اس کی بھی پوچھ ہوگی آپ نے کہا ہاں یہ ہو کر رہے گا تم سے نئے پوچھ ہونے والی ہے امام ہدین نے اس کو ریواڈ کیا ہے اور اس کی صنعت حسن ہے ابن عبا صاحب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ایسے کہ آپ خالی پیٹ پاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا کئی راتیں آپ ایسے گزارتے کہ رات میں آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول تھا کہ آپ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں لمبی لمبی رکتیں پڑا تھے دن بھر کے تھکے ہوئے امت کے مسائل اس قبیلے میں جھگڑا ہوا اس کو حل کیا پناہ کا طلاق کا مسئلہ نکاح کا معاملہ پُلا اتنے پنا تقین یہود فکنے یا پکنے کہیں سے جنگ کا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہیں کچھ مسئلہ ہے پھر گھر والوں کی تربیت کا معاملہ ہے مسلمانوں کو دیے عقائد مسائل اور ساری چیزیں سکھانا نمازوں کا اہتمام پھر گھر پہ آ کے رات ملا ممبئی نماز پڑھنا عمر کتنی ہے پچاس سے زائد چالیس وہاں مکہ میں تھی اس کے بعد تیرہ سال پھر اس کے بعد یہاں پچاس سے زیادہ عمر ہے جوانی بھی نہیں ہے اور پھر ایسے وہ اپنے گھر میں ہیں رات میں کھانے کی خوشی پھر رات میں بھوکے ہی ہیں وہ اسی لیٹ گئے پھر اس کے بعد آخری وقت میں اٹھے اور نماز لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں بھوکے پیٹ کے ساتھ اسی طرح سے آپ قدم اپنے اللہ کے ملازمی کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں لمبی لمبی رکھتے ہیں گیارہ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد صبح ہو گئی اس کے بعد نماز سے بچرے یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکایت کبھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے ہیں یہ دید یہ ہے جو آدمی کو واقعی جب ایمان کی قوت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کے لیے مجحرہ آسان ہو جاتا ہے کہتے ہیں کان رسول ابائی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جلون کا اور آپ کے گھر والوں کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا رات کا وہ کان حق شاہیل اور اکثر ان کا ان کی روٹی جو سالن کبھی پانی ہے کبھی کھجور ہے بس اسی پر گزارا کر لیتے تھے اللہ سے چاہتے تو دنیا کی ساری نعمتیں مانگ لیتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر گزارا کر لیتے امام تہدی نے اس کو روایت کیا تو یہ باب اور یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا طرز دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ قلت پر कर کر ہیں اللہ کی ہی شکایت करते کرتے ہیں اور اس پر راضی رکھتے ہیں جب یہاں آگ لگتی ہے تو یہاں نور پیدا ہوتا ہے جب آدمی کے پیٹ میں آگ لگتی ہے آدمی آدمی کی بہت اسی کو بھی دیکھیے اہمیل کی زندگی کو آپ دیکھیے ان کے ہاتھ ملے گا کہ ہمیشہ فخر میں چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو چاہے لباس کے اعتبار سے ہو چاہے گھروں کے اعتبار سے ہو آپ کو دکھائی دے گا ہمیشہ تنگ زندگی میں کی دنیا سے دوری آطرت کی کوشش آکرت کی لذت آخرت کی, کی, کی چاہج تو جس کا دل جنت سے آثرت سے متعلق ہو وہ دنیا کی موج مستی میں اس کا دل نہیں لگتا تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو سرحد کی زندگی میں آپ کو دیکھنے ملتی ہے صحابہ کی زندگی بھی ایسی راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تمہارے خطے کے لیے کھڑے ہوئے اور میں نے پورا کر کے دیکھا تو کئی پیغل تیرہ کے کئی پیغل شمار کیے لباس کے اندر ایک چمڑے کا بھی تھا ایسے لباس آپ دیکھئے آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے لیکن سب کچھ ہو کے بھی ہمارے پاس باقی وہ شکر نہیں جو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سکھاؤ بتا سکتا ہے باب نمبر اٹھارہ ہماری ترکیب میں باب نمبر چودہ ہے باب الفی و متیال عمل پر مداومت کا اہتمام کرنا قصد کے ساتھ قصد اور مداومت کا بیان اعمال کے سلسلے میں قصد کہتے ہیں نیان کو یعنی ماڈریشن کو ہم کہتے ہیں نہ کم کیا نہ بواف اتنا زیادہ کہ ضرورت پہنچے نہ اتنا کم کہ ادا نہ ہو نجات جات کے لیے کافی نہ ہو اور اتنا زیادہ کہ دوسری ذمہ داریاں خراب ہو جائیں یا کچھ عمل میں اتنا غلو کر دیا کہ اتنا مناسب نہیں تھا تو ایسا نہیں بلکہ ان کے درمیان تو اس کو کس کہیں گے مداومت کہتے ہیں لگاتار عمل کرنا اور مداومت کا مزاق قص پر ہوتا ہے امام بخاری نے جس طرح سے بات باندھا ہے اس اسے خود ہی ہے کہ قص اور مداومت کیونکہ آدمی جب بحق کرتا ہے لگاتار نہیں کر پاتا رمضان کی شروعات ہے دائیں بائیں دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو بھی جوش آئے ہر دن میں چار پارے رہا. پہلا دن آج چھٹی ہے جمعہ ہے جمعہ سے جماعتوں رمضان آج کل بھی چھٹّی ہے کہ کل بھی کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جاب ہے اس کے بعد ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے تو اب آدمی کر پاتا ہے نہیں تو جتنا اس نے اپنے لیے طے کیا وہ ایسے وقت میں طے کیا جب اس کے اوپر مجبوریت نہیں تھی لیکن وہ اس کو نبھا نہیں پاتا ہے تو پورا کا پورا شوق ہوتا ہے کر نہیں پاتا ہے مداوع کے لیے ضروری انسان کے عمل میں لگاتار کرنے کے لیے کبھی فرصت ہوگی کبھی مشغولیت ہوگی کبھی صحت ہوگی کبھی بیماری ہوگی تو آدمی ایسی مقدار عمل کے لیے طے کرے جس کو ہر حال میں نبھا سکتا ہے ہر حال میں نبھا سکتا ہے اگر آدمی امن کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے اور اتنے ہو क्या ہاتھ بھی کیا جا سکتا ہے تو آدمی اپنے کام کو مکمل کر سکتا ہے آدمی کام کو ہم پوری کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اب تین کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے کوئی کتاب شرط پہ رکھی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کتاب کئی سالوں سے اس کو دیکھ رہا ہے تمنات کی خاص دیکھ رہا ہے اس کو پڑھنا ہے اپنے اور ان میں بہت تعریف کرتے اس کی ارحد المختب ہو یا وہ سرحیح ہو احسن ہو یا اور بھی کتابیں اتنی اب آدمی سوچتا ہے اس کو جب بھی لکھتا ہے دل میں لگتا ہے کاشن اس کو پڑھتا دو تین سال سے پانچ سال سے دس سال سے اس میں گیارہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو پڑھ نہیں پا رہا ہے کیوں پوری پڑھنا چاہتا ہے لیکن اگر یہ دیکھیے کہ میں روزانہ اگر تین سفات پڑھ اگر تھوڑا روزانہ کرتا ہے وہ روزانہ کرتے کرتے کرتے ایک دن کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا لیکن صرف تمنا کرنے سے کیا ہوتا ہے مکمل تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کرتے کوئی بھی کام مکمل ہو سکتا ہے زندگی میں کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی اس کو تقسیم کر کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے اس کے حاصل کرتا چلا جائے اس کام کو مکمل کر سکتا ہے ساری کر سکتا ہے تو یہ قصد زندگی میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی جوش میں آ کے آدمی اتنا کرے کہ پھر بعد میں کر نہ پائے میں کر نہ پائے اتنے ہر جگہ ملازماتے ہیں المر قصب کیا ہے؟, قصد یہ ہے کہ آدمی درمیانی لیول کا عمل کرے اتنا زیادہ بھی نہیں کہ نبھا نہیں پائے گا اور اتنا کم بھی نہیں کہ کافی نہ بخاری نے جو بات قائم کیا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ عامل کو عمل کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے امام مخالف کی واضح کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو اتنا نہ تھکا دے مجاہدے میں کہ پھر وہ بعد میں کرنے سے عاجز ہو جائے عمل اور پھر عمل رک جائے اتنی نمازیں پڑھنا شروع کیا دو تین دن میں اتنے لمبے لمبے قیام کیا کہ پھر بیمار پڑ اس کے بعد مہینہ بھر نماز نے ڈاکٹر بولا ایسے نماز پھٹنا نہیں اب نمازیں چھوڑ دیا بن کیوں اتنا زیادہ پڑھ لیا کہ پھر گردن رکنے لگی پیٹ رکنے لگی اسپائن پہ تکلیف ہو رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات آدمی امن اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ کرنے کے لئے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہاں امام البخاری کریں ایسا مت کرو اتنا کرو یہ فرائض سی بات نہیں ہو رہی فرائض کرنا ہی کرنا ہے لیکن نوافل میں آدمی اتنی مقدار عمل کی اختیار کرے جس کو ہمیشہ نبھا پائے اور جس سے دوسری ذمہ داریاں برباد نہ ہو کہ بل یا امر بے فلقی وہ تدریج لملے بلکہ آدمی عمل کرے نرمی کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ یہ دو باتیں نرمی کے ساتھ اتنا لی جتنا نبھا پائے گا اپنے اوپر ظلم نہ کرے اور دوسرا یہ کہ تدریج کے ساتھ کرے یعنی تدریس جس کو کہیں گے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھانا جیسے آپ دیکھیے جیم میں کوئی آدمی جاتا ہے کیا جی کرتا پہلے دن بڑا وزن اٹھاتا ہے نہیں پہلے دن چھوٹے وزن اٹھاتا ہے کیونکہ آج, پاس آج کی کے پاس اتنی طاقت نہیں آج کے کی کیپیسٹی دیکھ کل کا خواب نہیں کل کے خواب کے حساب سے آج نہیں کر سکتا ہے آج کی طاقت کے اعتبار سے کرنا پڑے گا پھر بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے ایک دن اس کی اوج اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑے وزن بھی اٹھا سکتا ہے تو اس طرح سے آدمی تدریف کے ساتھ عمل کرے پھر بڑھاتا چلا جا یہاں تک کے لائق بلیہ عمل بے فلک تو تدریجی تاکہ عمل ہمیشہ جاری رہے اور منقطع نہ ہو ابن حجر نے پتنی باری میں بات کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بےجا مجاہدہ یا مجاہدے میں ہوا ہے اور کی زیادہ دکھائی دیتی ہے ایسے مجادے جو یعنی اسلامی مزاج کے مطابق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آخر کی فکر کی وجہ سے صحابہ میں چیز پیدا ہو جاتی صاحبہ مثال کے طور پر انس میں مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں قال دخل علیہ صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان رسی لٹکی ہوئی دکھائی دی ایک رسی لٹکی ہوئی ہے فقالما حضرت آپ حضر. نے چاہیے رسی کیسی قالو حابل یہ رسی حضرت زینب کی ہے فلاد فتح نماز پڑھتی ہے نماز پڑھتی ہے نماز پڑھتی ہے جب تھک جاتی ہے رسی کو پکڑ کے نماز پڑھتی ہے اتنا اجاگر فقال تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب تک کہ عبادت کا نشاط رغبت باقی ہے عبادت کرے یعنی نقل عبادت جب تک نشاط باقی ہے کرے خوش آواز میں آدمی ہے اور جسم میں اس کا مزاج ساتھ دے رہا ہے عبادت کرے فقیدہ فتر پلیا اور جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے جب وہ تھک جائے بیٹھ جائے اس سے امام میں مخار دونوں نے کیا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو مجاہدے میں غلو نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھئے صاحب عبداللہ عام سی اللہ تعالیٰ انہوں نے طے کیا میں روزانہ روزہ رکھوں گا <خص> اور رات بھر میں بتا سو گا مل کر رکھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتے اور آپ نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایسا کرنے والے ہو جو. کیا بات صحیح ہے کہاں لگ آپ نے کہا ایسا مت کرو ایسا مت کرو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کے اندر چلی جائیں گے اور تمہارا جسم کمزور پڑ جائے گا بلکہ ہم کو چاہیے کہ تم روزہ رکھو تو کبھی چھوڑ بھی دو اور رات میں آن کرو تو آرام بھی کرو سو گو بھی آج بھی پڑھو اور روزہ رکھو بھی اور چھوڑو کیونکہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر ہاتھ ہے تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر ہے تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر ہے تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مجاہدے میں بہت زیادہ مجاہدہ کرنے سے بھی روکتے کیوں اس اسی کہ لگاتار عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں میانہ میانبی ہو اس میں قص ہو نہیں تو آدمی چار دن کرتا اسے اثر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ عمل کرنے والے ہمیشہ عمل نہیں کر پاتے बहुत तेज दौड़ने वाला दूर तक नहीं दौड़ पाता बहुत फुल स्पीड में भाग रहा कितना शाम से खुलेगा ना फिर रुक के बैठ जाएगा और इतना अगर भाग लिया हो कि किसी की कैपेसिटी नहीं है तो फिर डॉक्टर को भी बुलाना पड़ सकता है इतना भाग लिया की जिसमें भी साथ देने के तैयार नहीं फेफड़े और उसका दिल बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं था उसने इतना बोल डाल दिया कि इंजिन क्या हो गया بریک ڈاؤن ہو گیا اس سے تو بعض و بعد ایسا بھی ہوتا ہے آدمی عمل میں میانوی کیا کرے ایسا دوڑے کہ وہ دوڑتا رہ سکتا ہو لمبی دوڑ دوڑ سکتا ہو امن میں بقا کے لیے ضروری ہے کہ فصل ہو یہ بہت اہم بات ہے جو خاص کر کے عمل کرنے والوں کے لیے کا اہتمام کرنے والوں کے لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں عمل کی ترمیم کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ چھائی ایسی حدیث سن کر ہم لوگ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں زیادہ نہیں کرنا لیکن زیادہ نہیں کرنا وہ ان کے حساب سے بولا جا رہا ہے ہمارے حساب سے نہیں ہم لوگوں کا عمل ویسے بھی کم ہوتا ہے ہم ہر عمل میں عموماً ڈنڈی مارنے والے بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک تو ختم ہوا ہے تو آج کے دور میں ہم کو مجھا کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہر ہمار چیز میں کمی ہے ہمارے القاع کا حال دیکھیں ہماری تلاوت کا حال دیکھیں ہماری عبادات کا تاجر کا حال دیکھیں ہمارے مطالعے کا حال آپ دیکھیں ہمارے نقلوزوں کا حال دیکھیں تو آج ہمارے پاس بہت ترمیم کی ضرورت ہے لیکن چونکہ دینی کی اصول کو جاننا ضروری ہے صوبیوں میں چیز آپ کو زیادہ ملے ایسے ایسے مجاہدے انہوں نے ایجاد کیے جو انسان کی فطرت کے خلاف جیسے عیسائیوں کے اندر وہ چیز آئی اور رضبانیت انہوں نے بھی نے ان کو دیکھ کے کی اختیار کیا کی کی. کی. سلاد الماحوز ایسی نمازیں پڑھی اور بعض لوگوں نے لکھا ہے اشرفی خان بھی وغیرہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بعض صوفیوں نے ایسے مجاہدے کیے جس کو سلاۃ کہتے ہیں الٹی نماز الٹی نماز ایک س... یعنی اندھے کنویں کے اوپر جو پیڑ ایسا ہو اس کے اوپر اس کی شاخ کو رسی باندھ کے آدمی نماز الٹا لٹ کے پڑے اب بتائیے اللہ تعالیٰ ہجازت اگر ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا اس کی نماز پڑھی پڑھے لیکن انہوں نے یہ بھی کیا ہے. یہ بتاتا ہے کہ انسان جب مجاہدے پر آتا ہے اور سنت کے علم سے کتاب اور سنت کے علم سے عاری ہو کر مجاہرہ کرتا ہے کتنی بڑی جہالت کا منتخب ہوتا ہے اور ہلاکت کا بھی ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے میں رہیں گی بات معلوم ہوتی ہے کہ قصد مجاہدے میں ہونا چاہیے مجاہدے میں قسط یعنی میان کبھی آ سکتی ہے جب کتاب و سنت کا کہ کتنا مجاہدہ کرنا چاہیے کون بتائے گا یہ مجاہدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہر رضی اللہ حبیص ہے حدیث رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو اس کا امن نجات نہیں دلائے گا تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا کال یا رسول اللہ صحابہ کن صل اللہ رسول اپ کا بھی معاملہ اسی ہی یعنی اپ کے لیے ولا انت یا رسول اللہ اللہ رسول اپ بھی نہیں ہے اپ کو بھی نہیں قالوا الا ان یترم ما برحمته الا یہ کہ اللہ تعالی اپنی سجدو وقاربو و وروحو ٹھیک ٹھاک رہو ہف پر سراط مسقی پر ٹھیک ٹھاک قائم رہو کمال دازی میں قائم رہو وقاربو اور اس کے قریب قریب رہو وغ وروحو صبح سفر کرو شام میں سفر کرو وہ من میں نے اور رات کے کچھ حصے میں سفر کرو القس جب روح قصد, قصد، نوی ایوریج ماڈریشن ماڈریشن درمیانی راستہ اختیار کرو تم پہنچ جاؤ گے مجاہد کہتے ہیں قولن قول سریلن ودا لن سر فن قول سریف سے مراد سچی بات ہے تو سدیت سداط کا مطلب ہوتا ہے سچائی تو بلد سیدھا رہنا کمال درجے میں آدمی صدافت کے ساتھ مجھے کام اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جو سیکھنے کے لیے یاد رکھنے نمبر ایک انسان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں ہونا چاہیے یعنی آدمی کہے دیکھو میں نے حج کیا ہے میں نے روزے رکھتا ہوں میں برابر تیل جمعرات کی اور ایا میں بیسٹی بھی رکھتا ہوں اور شوال کی بھی میں نے رکھے اور میں تلاؤ بھی کرتا ہوں ذکر بھی کرتا ہوں اور صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں اور ریل کا کام بھی کرتا ہوں تو اللہ کا پب کرب ہے میں جاتوں ہو جائے گا اس کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں ہونا چاہیے انسان کا عمل جنت کا ٹکٹ نہیں ہے کہ دو آدمی کو ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قبولیت کا محتاج ہے دنیا میں آدمی کے پاس اگر ٹکٹ کچھ ہو بتاتا تھا اس کے پاس تو چھوڑنا ہی پڑتا کسی کو روک نہیں سکتا میرا ہاتھ ہے بھائی میں جاؤں گا اندر لیکن جنت میں ایسا نہیں جائے گا آدمی کو کوئی ٹکٹ دکھا دے میں نے اتنا کیا ہوں اور کمایا ہوں اب میرا ہاتھ ہے اندر جانے بلکہ جب تک کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ نہ لے اور اس کے عمل کو اوٹے اونٹے ہونے کے باوجود بھی قبول نہ کر لے تب تک یہ جنت میں بھی جا سکتا ہے تو انسان اپنے عمل کے ذریعے جنت میں جائے گا لیکن اللہ کی رحمت کی نہیں آتا ہے امل غیر ہے نہیں ہے لیکن آدمی محض عمل سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جب تک کہ اللہ اس پر رحم کر کے اس کے عمل کو قبول نہ کر لے پچاسوں ایبوں کے باوجود ہمارا امن کتنا پرفیکٹ ہے ہم خود جانتے ہیں ہماری نماز کیسی ہمارے پیلا کیسی ہمارا ذکر کیسا ہمارے صدقات کیسے اخلاص اتباع اور وہ تدیات اس میں ہیں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس کی رحمت سے کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کے بدلے پرفیکٹ اور اعلیٰ جنت دیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے نہ کہ محض ہمارا پر. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سمجھایا کہ اپنے عمل پہ ٹکو مت عمل کرو لیکن عمل کے اوپر مدار نہیں ہے. کہ عمل کر لیا تو جلد مل کے رہے گی نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جسے تم ملے گی جلد. اللہ قبول کرے گا تو ملیں گے تو نہیں آپ بھی صحابہ نے پوچھا کا کی. کیونکہ سارے بندے ان کے امان قبول کے تاشا. اللہ کے نبی صلی اللہ, اللہ. پیاس چلی گئی رگے اور اج پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا اسے یقین کے ساتھ ساتھ آوازوں ہے اگر اللہ چاہے تو اجر دے گا اگر اللہ نے چاہتے تو انشاءاللہ ضرور دے گا لیکن اللہ نے چاہا تو بھی. تو اللہ کی مشیت پر محبوب کرنا اپنے عمل کی قبولیت کو اور اجر کو یہ بندگی کا کمال ہے اور انبیاء کو یہ کمان درجے نصیب ہوتا ہے ورنہ آدمی کی نگاہ اپنے عمل پر ہوتی اللہ کی طرف نہیں یہاں بتایا گیا کہ مومن کی نگاہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے اپنے عمل پر نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ کرے عمل کریں لیکن عمل کرنے کے بعد بھروسہ عمل پر نہ کرے بلکہ وہ بھروسہ کس پر کریں اللہ پر کہ اللہ نے قبول کیا اللہ نے رحم کیا تو جنت میں جائیں گے بھائی ورنہ پتا نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں یہ ایک بات اس میں ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندی نیشور کیوں آپ نے کہا کس یاد میں کہا جا رہا ہے صحابہ کے سامنے جلنا جہنم کی باتیں دبائی صحابہ کو محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم ہلاک بتائیں گے بہت عمل کرنا پڑے گا بہت عمل کرنا پڑے گا اور پھر عمل کرنے لگے جس کی مثال آپ نے دیکھی دو مثالیں دیکھیں آپ نے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے آثرت اثر ہے اور جنت پانے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے بہت عمل کرنا پڑے گا تو ان کی زندگی میں عمل زیادہ ہو گیا اور وہ گھبرا گئے پریشان ہو گئے پھر ایسے مجاگرے کرنے لگے رسیاں لٹکا لی یا اسی طرح سے میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور ہر دن میں تعلیم پڑھوں گا سوگا ہی میرا یہ چیز میں آنے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین, دین آسان ہے دین آسان ہے جو بھی آدمی دین سے ہاتھا پائی کرتا ہے مزاحمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ سختی برتا ہے دین پر چلنے میں ایکسپل اختیار کرتا ہے تو ایسے آدمی پر دین غالب آ جاتا ہے بھیا آپ نیکی کرتے رہو گے کتنا کر پاؤ گے کتنا دوڑو گے کبھی نہ کبھی تو روکنا پڑے گا امان کی اتنی کسرت ہے دل میں کہ ایک آدمی کر کر کے کرے تب بھی عمل باقی رہیں گے نیتوں کے راستے اتنے زیادہ ہیں اور عمل کے مواقع اتنے زیادہ ہے آدمی تھک جائے گا اللہ عجر دیتے دیتے نہیں تھکے گا آدمی تھک جائے گا لئی شادی نا بہو جو دین سے مزاحمت کرتا ہے جیتنے کی کوشش کرتا ہے میں زیادہ کروں گا تو دین اس پر غالبا جاتا ہے دین میں عمل اتنے زیادہ ہیں تو سب کچھ کر پائے گا نہیں کر پائے گا کاریگو اب شروع آپ نے تین چیزیں یہاں پر کہ مت ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک دین پر قائم رہو نہ کوتا نہ ارو نہ تفص نہ غلو بیچ میں رہو بالکل پرفیکشن کے ساتھ دین پر قائم رہو اور خوشی لیں گے مقصود تو سداب ہے تم نہیں کر پاؤ گے تو آپ نے اس کا دوسرا اپشن رکھا تھوڑا نزدیک نزدیک رہو اس پر سے پرفیکشن سے وہ سب دلو وقاری اور خوشخبری سن لو اور خوش رہو وہ سر و مرغ ہوتی وہ روک من دل <دُلْجًا> چاہیے اور مدد چاہو صبح کے سفر سے شام کے سفر سے اور رات کے کچھ حصوں میں سفر کر کے نے کہا آخرت کی کامیابی کی طرف جنت کی طرف بڑھنے والے آدمی کی مثال مسافر کی طرح ہے لگاتا وہ دوڑاتا رہے گا اپنا گھوڑا اپنا اونٹ ایک وقت آئے گا اونٹ گھوڑا تھل جائے گا भूख से प्यास से और लगातार धूप में दौड़ने से बीमार पड़ मर जाएगा वो तो क्या करता है मुसाफिर well लगातार नहीं दौड़ाता उसको अवकात की रियायत करता है कि सुबह के वक्त में ठंडे वक्त में थोड़ा सफर करता है शाम के ठंडे वक्त में थोड़ा सफर करता है दरमियान में जानवर आराम देता है चारा देता है थोड़ा सा थोड़ा रेस्ट उसको देता है फिर रात का वक्त आता है रात में भी थोड़ा आराम करता है جانور کو بھی آرام کراتا ہے اور پھر اس کے بعد میں رات کے کچھ حصے بھی سفر کرتا ہے وہ سواری کی رعایت کرتا ہے اپنی بھی رعایت کرتا ہے اور سفر کا بھی خیال کرتا ہے دونوں میں بیلنس رکھتا ہے اگر لگاتار وہ لوڑا ہے ایک وقت آئے گا اور تھک کے بالکل نیچے گر جائے گا منزل پر پہنچ نہیں پائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتایا آخر کے تم کو جانا ہے دوڑنا ہے اپنی جگہ لے. لیکن اس سفر میں عقل مندی سے سفر کرو گلو گند عمل کرو راحت بھی دو جسم کو راحت بھی دو اسی لیے صحابی سے کیا تھا تم رات میں تحجب پڑھو آرام بھی کرو. روزہ رکھو چھٹی ملو کبھی روزہ روزامند بھی رکھو تو آدمی عمل اور آرام ان دونوں کو استعمال کرے یعنی کہ لگاتار آدمی دوڑتا رہے دورتا ہی رہے اس طرح سے کہ آدمی پھر ایک وقت آ جائے آدمی نہیں کر پائے بیمار پڑ جائے ہے لگاتار روزے رکھ رہا آدمی زندگی میں بیمار پڑ جائے گا نہیں کر پائے گا یا پھر وہ روزے رکھ سکے گا لیکن باقی محنت کے کام نہیں کر پائے گا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آدمی کو سفر میں آپ دیکھئے ایک آدمی کو لوگ رکے ہوئے وہ آدمی پڑا ہوا ہے کیا ہوا ہے اس کو روز کا روز کا روزے تو آپ نے کہا لئی سمی نصیب لئی سمی نسب کے سفر کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی ایک ہی نہیں جبکہ آپ روزہ رکھتے تھے اجازت دی لیکن سفر میں روزہ رکھنا ایسے آدمی کے لیے ایک نہیں جس کے سارے لوگوں کو پریشانی مبتلا کرتے ہیں کہ اکیلا تو روزہ رکھ رہا کوئی اس کو ہوا کر رہا پنکھے سے کوئی اس کے لیے سہایا کیے ہوئے کوئی اس کے پاؤں دبا رہا کوئی اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اکیلے کی نیکی سے سارے لوگوں کی مصیبت ہو وہ نبھا نہیں کر رہا ہے اس وقت کی نیوی کئی یوگ کی پریشانی کا سبب بن گیا تو آپ نے کہا کہ سفر میں روزار اتنا نہیں ہے یعنی ایسے لوگوں کے لیے لیکن نہیں جو نبھا نہیں سکتے تو آدمی جب دین پر چلے تو یہ دیکھے کہ اس کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے دوسروں کی لے کر لیکن عمل نہ کر آدمی ہوتا ہے نا بعض ہوتا دوسروں کو دیکھ, دیکھ کرتا ہے وہ اتنا کرتا وہ اتنا کرتا وہ اتنا کرتا ہے یہ بھی کرنے جاتا زیادہ لیکن نہیں کر پاتا اور زیادہ دیر تک نہیں کر پاتا ہے تو اس سے بات کی ہم کو ترجیح ملتی ہے کہ ہم اپنی استعداد دیکھیں سدا پرفیکشن کے ساتھ بل پر قائم رہنا تیر کی طرح سیدھا چلنا نائیں نہ بائیں ایک دم قائم رہنا ہے بالکل آدمی نہیں کر پاتا اس میں کمی کو ہوتی رہتی ہے جیسے سے آدمی تیل چلا رہا ہے ایک دم نشانے پر جا کے لگنا چاہیے کوئی تو مقصود نہیں لیکن آپ نے فرمایا برمایا اگر ایک دم بیچ میں جا کے نہیں لگتا ہے کم سے کم اس سے قریب تو ہونے کی کوشش کر ایک دم دون مر رہے تو اگر واقف نشانے پر نہیں لگ رہا ہے درمیان میں نہیں لگ رہا ہے وہ لے پر نہیں لگ رہا ہے اس سے قریب ہونے کی کوشش کر تو کہا سب دے پھر اس میں کہا وہ قابل حجر اور بہت سارے علماء نے کہا یہاں پر آپ نے اصل کو پہلے بیان کیا لیکن وہ کمال انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے آپ نے ایک اور حدیث میں کہا کہ ولن تو ہے سو وہی ہے سدار اور استقامت ایک ہی ہے اور نے کہا دو سدار اور استقامت دونوں سے استقامت کا کیا معنی ہے بالکل ٹھیک طرح سے قائم رہنا نہ جھکاؤ ادھر نہ جھکاؤ ادھر نہ کمی نہ زیادتی اتنی پرفیکشن کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر قائم رہنا ایک مشکل کام ہے تو آپ نے خود کا استقیم استقامت اختیار ٹھیک کر سی لیکن آپ نے خود کا ولن تو تمہیں سکھ کر نہیں پاؤ تم نبھا نہیں پاؤ گے یعنی پوری طرح سے کمان درجے میں استقامت تمہارے بس کی بات نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آیت کی قائم حاصل کیماس ویسے حق پر قائم رہیں اللہ کے دین پر اللہ کے عوامل پر جیسے آپ کو حکم ہوا ہے یہ بہت بھاری وزیر آپ نبی صلی اللہ علیہ سے اس لیے آپ نے کہا اچھا ہو وہ مجھے بوڑھا توڑ دیا کیونکہ تو یہ حکم اتنا سخت ہے جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا قائم ہو جائے یہ بڑا بھاری حکم ہے اللہ کے امر کے مطابق قائم ہونا مشکل کام ہے اپنی استعداد کے مطابق قائم ہونا یہ حسن کام ہے تو مطالبہ تو وہی ہے مطالبہ تو وہی ہے اللہ, حق اللہ سے ویسے ڈر جیسے ڈرنے کا حق ہے ہمارے بس کی بات نہیں پھر آسانی ہماری کی گئی کہ اللہ, اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یعنی جیسے تمہاری چکا جتنا تم سے ہو سکتا ہے ہماری جتنی اوقات ہے اس کے اعتبار سے جتنی مار فتا آدمی کی ہوگی ویسا اس کے اندر تقوا پیدا ہوگا یہ حاد ساری ترسو امام احمد بن جائے ایک اور حدیث میں تو تم دین میں حق سے سدار سے قریب کر رہو الجن اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا وَأَنَّ أحبَّ اللَّهِ وَإِن قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل سب سے پیارا عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے چاہے مقدار میں تھوڑا ہی کیا. یہاں پر صحابہ کو الفاق نے صحابہ سے بہت عمل کرنا پڑے گا بہت عمل کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے جہنت سے بچنے کے لیے آپ نے کہا صرف عمل سے نہیں جاتے جنت میں اللہ رحیم ہے اللہ رحم کر کے جو عمل کیا ہے قبول عمل کر لے تو جاؤ گے اصل اللہ کی رحمت سے عمل ہی پر مداح تمہارا نہیں ہونا صحیح عمل کرنا نہیں اسی لیے آگے کیا کہا اللہ کو عمل پسند وہ ہے جس پر آدمی پابندی سے جماعت ہے تمہیں کی شدت کرو گے عمل میں ٹک نہیں پاؤ گے اتنا عمل کرو جس کو ہمیشہ نبھا سکتے ہو اصل چیز مداومت ہے کثرت نہیں جو فائدہ پہنچاتی موٹی مثال یاد رہتا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں باتھ روم میں یا کنو کے پاس آپ جہاں بھی دیکھیں پانی جہاں ٹپکتا رہتا ہے نل سے وہاں زمین کو آپ دیکھیں وہاں سوراخ جیسا دبا ہوا حصہ آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ جو سوراخ ہوا ہے پانی خطرے سے ہوتا ہو لیکن ایک قطرے میں اپنی آپ اپنے سوراخ پیدا کرتے ہے لگاتار جب ایک, قطرہ, ایک قطرہ ایک قطرہ ایک قطرہ جب ٹپکتا رہتا ہے تو اس قطرے کے لگاتار ٹپکنے کی وجہ سے وہاں سراخ ہو جاتا ہے قطرے کی مقدار سے نہیں لگاتار لگاتار کی وجہ سے اس میں سراغ ہو جاتا ہے تو تھوڑا آمدنی اگر پابندی سے کیا جاتا رہے اس کا اپنا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک تو عمل کی مقدار باقی رہتی ہے دوسرا اس استعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اگر آپ مثال کے طور پر ایک حدیث روزانہ پڑھنا شروع کر دیے تھوڑا لگے گا آپ کو لیکن آپ ایک آیت روزانہ یاد کرنا شروع کر دیے تھوڑا لگے گا لیکن ایک وقت کے بعد آپ کی کیپسٹی بھی بڑھ جاتی ہے دو کی ہو جاتی ہے اور ایک تو جاری رہتا آگے تین کی ہو جاتی ہے جن لوگوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے شروعات کرے اور پابندی رہے آدمی کی لیکن لگاتار کرتا رہے گراف ایسا نہیں جاتا گراف ایسا جاتا ہے اس میں مستقل کتابیں لکھی کہ آدمی اگر لگاتار عمل کرے تھوڑا ہی سے لیکن لگاتار کرے اس کی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کو اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے ہم اسے سب چاہتے ہیں اپنے کو جنت میں جانا ہے آجان جائیں گے لیکن عمل کریں گے آدمی کی شکایت کیا ہوتی ہے چار دن کرتا ہو खुदबा आया सुना دیتا خود بہ آیا ہاں عالف صاحب نے خود بہ دیا کے بعد بالکل تن بدن میں ایمان تازہ ہو گیا اب اسے آپ سے میں حیدر سیگریٹ چھوڑ دوں گا یہ کروں گا آپ کو بتائیں موبائل فون سے استعمال کروں گا سب ڈلیٹ کر دیتا ایک ہفتے کے بعد سب واپس انسٹال کر دیتا پاتا ہے آدمی نمازیں پڑھتا یہ کرتا ہے دعا کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے لیکن چار دن اصل چار دن نہیں ہے لگاتار عمل کرنا یہ اصل ہے لگاتار عمل کرنا اصل ہے ڈاکٹر بولتے آپ کو بیمار ہو گئے آپ نے دوائی کھائیے آپ کو دوائی لے لی ڈاکٹر نے اب ساری آپ ایک دن میں کھا لیے تو اس سے بڑے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ایک ساتھ آپ نہیں کھا سکتے اس نے بتایا صبح دوپہر شام صبح دوپہر شام پندرہ دن تک آپ کو کھانا ہے پورا کورس آپ کو اتنا ہی کرنا پڑتا ہے لگاتار اتنے دنوں میں جا کے کام ہوتا ہے تو یہ ایک فطرت کا بھی قانون ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ فطرت میں اللہ نے اس کو رکھا اس طرح سے تو ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے کہ ہم تھوڑے عمل کو اپنائیں اور لگاتار کرتے رہیں تو ہماری ترقی ہو سکتی ہے اور بہت سارے ہم گولس اپنے اچیو کر سکتے बहुत सारे दोस्त जिंदगी न चीज कर सकते हैं लेकिन हमारे घर में कितनी सारी किताबें पढ़ी रहती है पढ़ते हम लोग नहीं क्यों नहीं पढ़ पाते वक्त नहीं मिलता है कुरान रमदान में मुकम्मल कर लेते हैं आम दिनों में नहीं कर पाते लेकिन अगर आज मिसाल के तौर पर जब भी उसको फुर्सत मिलती व्हाट्सएप जब भी चेक किया लिए। एक सजा रखे एक सफा पढ़ना है कुरान का एक सफा पढ़ना यूट्यूब देगा एक सफा पढ़ना ही अगर एक सफा पढ़ सफा बीस बार दिन में नहीं पड़ सकता एक बारह रोजाना हो जाता है लेकिन एक बारह पढ़ना तो एक टाइम में पूरा एक जुट पढ़ना लेकिन एक सफा पढ़ना दो मिनट लगते उसको। बहुत सारे बात से पढ़ रखते तीन मिनट लगेंगे लेकिन आप देखिए तीन तीन मिनट आप दिन में कितनी बार निकालते नहीं लेकिन आदमी नहीं करता है और कई वो दिनों तक उसका कुरान मुकम्मल नहीं हो पाता अगर चार आदमी دن میں ایک مرتبہ مکمل ہو سکتا ہے اگر دو دو منٹ نکالتا ہے دن میں بیس بار نکالو ایک ختم ہو گیا اگلے اگل دن دوسرا جز کیوں نہیں لیکن پابندی نہیں ہو پاتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے زندگی تھی جس کو یاد رکھنا چاہیے اس لیے میں سے زور بھی دے رہا ہوں پابندی سے عمل کرنا چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو یہ گولڈن رول ہے زندگی کا یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا ہے آپ نے فرمایا وہ انبل وہی قل اللہ کے نزدیک سب سے پیارا امن جو پابندی سے کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں کوانٹٹی نہیں کنٹینیوسی کوانٹٹی نہیں کنسٹنسی زندگی میں ہونا مناسب کامیابی کے لیے انسان کی زندگی میں لگاتار عمل بہت ضروری ہے چاہے انہیں ان کی دعوت ہو چاہے گھر والوں کی اصلاح اب خود بس سن کوئی درد سن لیا گھر والوں کی اصلاح کے اوپر فوراً جا کے لوگوں کو بیٹھ کے تقریر کرتا اگلے دن سے سب گائے دو تین دن تک چلتا اس کے بعد سب گائے لگاتار امن نہیں ہے لگاتار امن ہونا لگاتا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی قدم کرنا باب نمبر انیس باب رجا مع الخوف باب رجا مع الخوف خوف کے ساتھ امید کو جمع کرنا یعنی خوف اور امید دونوں کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ سے مختلف کی امید اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت میں مدد کی نصرت کی اور نجات کی امید اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اسے اللہ دنیا میں سزا ناراضگی اور آخرت میں جہنم کا خوف یہ آدمی کو آدمی پر تعریف ہونا لیکن ایک کو چھوڑ کے ایک کو نہیں پکڑ سکتے کہ آدمی صرف ڈرنے والا ہو اور امید اللہ سے نارد مایو ہے مایوس ہو جائے یہ بھی صحیح ہے اور یہ کہ آدمی اللہ سے ایسی امید باندھ لے کہ پھر گنا پر گنا کرتا چلا جائے اللہ کا قرحی ہے دونوں غلط ہیں ایسی امید جو انسان کو اللہ کی سزا سے بے خوف کر دے اور ایسا خوف جو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے دونوں غلط ہیں دونوں کو جمع کرنا چاہیے کہ خوف کے ساتھ امید ہونا چاہیے ہمیشہ خوف غالی ہونا چاہیے لیکن صاف کی امید بھی ہونا چاہیے کیونکہ خوف بڑا محرف ہے خوف ہے جو روکے رکھتا ہے کوئی ترجیح دے کے باہر بلائے کچھ لوگ جائیں گے کچھ نہیں جائیں گے لیکن یہاں صاف آ جائے خوف بڑا محرف ہے جو سب کا اپنی سیٹ سے اٹھا دیتا ہے تو خوف انسان کو حرکت ملاتا ہے آپ دیکھ مال میں زلزلے جب آتے ہیں تو کیسا ہیں باہر تو ہلاکت بربادی کا خوف انسان کو حرکت ملاتا ہے لیکن انسان کی زندگی میں اگرچہ خوف غالب ہو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امید بھی باقی رہنا صحیح مایوش اللہ سے ہو کر ڈرنا صحیح نہیں ہے تو سفیان دوسرے امن اویئینا یہ سفیان اوینا ابن, ابن حجر نے ان کی بہت ساری حکمت کی باتیں تحزیب تہذیب نے قرآن کی کوئی آیت مجھ پر اس سے زیادہ بھاری نہیں ہے اس سے بڑا بوجھ میرے دل پر کسی اور آیت کا نہیں ہے جو حکم اس آیت میں آیا ہے کیا فرمایا اللہ نے شاہی تم کسی بنیاد پر نہیں ہو تم دین پر واقع ہو نہیں حتیم تو انجیب یہاں تک کہ تم تورات اور انجیب کو قائم نہ کرو اپنی زندگی میں تورات اور انجیب میں جو احکام ہیں کمال درجے میں جب تمہاری زندگی میں نہیں آئے یہ اہلی کتاب سکھائے تب تک کہ تم واقعی دین پر نہیں وما علم ضلع عل مبے اور پھر جو قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اگر اس کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کرتے نافذ نہیں کرتے اس کے مطابق زندگی اپنی نہیں بناتے تو تم کچھ نہیں ہو تم کسی چیز پر نہیں کسی بنیاد پر نہیں کسی دین پر نہیں کسی ذات مصفیق پر معلوم کہ اللہ کے دین پر قائم ہونا یہ کہ ساری باتیں اللہ نے جو اپنے دین میں بتائی ہیں وہ ایک ہی کے ذریعے سے نازل کی ہیں وہ ساری زندگی میں کمال درجے میں آنا چاہیے احامہ کا مطودہ ٹھیک سے قائم کرنا تو کہتے ہیں تو یہ آیت میرے لیے بڑی بھاری ہے ابن اب میں حضرت فرماتے ہیں الایت من لم یامل بما پغم من کتاب اللہ علی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کتاب میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اگر آدمی ان کے مطابق عمل نہ کرے جو الج اللہ نے نازل کیا ہے اسے نجات نہیں ملے گی لا کے لیکن کہتے یہ کہ یہاں پر احتمال اس بات کا بھی ہے کہ وہ باتیں جو پچھلی کتابوں میں آئیں وہ ساری کے ساری کیا ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے اس میں سے بہت سارے احکام ایسے تھے جو بہت بڑے بوجھ تھے جو بہت مشکل تھے عمل کرنا جن پر اللہ نے کان خود عبادت من قبل ام جنہیں اللہ نے اس امت سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا فیا الرجاء اور رجا اب تری امال خو تو ہمارے لیے اس میں امید ہے کہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہم کو ایسے احکام نہیں دیے جو اہل کتاب کو دیے جو ہمارے لیے بہت بھاری ہو سکتے تھے اس میں بندے کے لیے امید کا پہلو بھی ہے کہ اللہ نے ایسی شریعت ایسا دیر دیا جس میں آسانیاں بندوں کے لیے بندوں کے لیے بہت ساری آسانیاں تو ایک بندے کے لیے چاہیے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ سے امید بھی رکھے انصر علی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب آپ ایک نوجوان کے پاس گئے وہ اور وہ موت کے کنارے تھا اب موت آئے گی, کب آئے گی معلوم نہیں ایسے حالت میں کالا کئی پتا چلو آپ نے اس سے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے تمہارا کیا حال ہے پالو یا رسول اللہ بھی اللہ سے پسند اللہ کے رسول مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں اللہ اللہ اللہ اللہ کہا بندے کے دل میں ایسی حالت میں ما وقت یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جس کی اسے امید ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کو امن و امان عطا کر دیتا ہے اس حدیث کو امام قدر اور نمازہ لگا دیا اسے کیا معلوم ہے اس معلوم ہی ہوا کہ انسان کو جہاں اللہ سے خوف رکھنا چاہیے اللہ کے عذاب سے وہی اللہ کی رحمت کی امید بھی مجھ سے جہاں عذاب کا خوف ہے وہاں مغرب کی امید بھی یا اسی طرح سے جہاں اللہ کے رحمت سے امید ہو اللہ سے پکڑ کر خوف بھی ہونا چاہیے ان کا دل میں جمع کرے ان دونوں چیزوں کا آدمی اپنے دل میں جمع کرے اس کو بیلنس رکھنا چاہیے یہ بھی یہ بھی. امید رکھے خوف کے ساتھ ڈرتا رہے امید کے ساتھ امید رکھ کے خوف چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتا اللہ معاف کرنے والا ہے ہلاک ہوتا ڈرنے لگے میں بچ نہیں سکتا میری مختلف ہونے والی نہیں یہ بھی حلال کرتا امید اور فارم دونوں کو جمع کرنا حدیث اب ہو رہے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا اللہ تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں وہ روکنا رحمت تو اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے ننانوے رحمتیں روک لی وہ ارسل ہی کل اور رحمتہ اور اپنی ساری مخلوق پر ایک رحمت ڈال دی فلو اللہ من یا لمی اس من الجن اگر کافر کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کبھی جنت سے مایوس نہیں ہوتا ولو یا بک الگ الله من الزاب من نام اور اگر ایک مومن کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے پاس عذاب کتنا شدید ہے تو کبھی بھی اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے وہ اپنے کو عمل میں محسوس نہیں کرتا کبھی بھی وہ مضمون اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا اگر واقعی اس کو احساس کرتا ہے واقعی اس کو احساس آگے اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے سو حصے تھے ننیاں میں اپنے پاس رکھے اور ایک مخلوق پر ڈالا یہی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے ماں اپنے بچے پر کرتی ہے ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے یہ ایک حصہ ہے جو تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا گیا ہے بقیہ سے اللہ کے پاس اسے معلومات کہ اللہ کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں جب عدم انصاف کا بیان کیا تو اس سے پہلے رحمت کا تذکرہ کیا صورت الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک الدین بدلے کے دل کا مالک اس میں ڈرد بدلہ دے گا ظالم کے دل کو اس کی سزا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کی بات کی جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا تمہارے عمل کے مطابق لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہا آحمان ہے رہیم وہ بڑا وہ رحمان ہے رہیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے بدلے سے پہلے رحمت کر سب تو ایک میں ترغیب ہے دوسرے میں ترغیب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب کو پہلے ذکر کیا امید پہلے دلائی خوف بعد میں دلا ہے اسی لیے کثیر احمد اللہ علیہ صاحب کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ رحمت میں امید دلانے کے بعد ترمیم اس کے اندر ہے مالک ملدی ڈراوا اس ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بندے کو امید رکھنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے مرزیات کی طرح نہ ہو جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس کلمہ پڑھنے پر چاہے کتنے بھی گنا کرے کچھ نقصان نہیں ہوتا اور نہ خواہش کی طرح ہم لوگ ہو جائیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا تو اسلام سے نکل جاتا ہے اس کے لیے کوئی آپشن نہیں کوئی امید نہیں درمیان ہم کو رہنا چاہیے کہ ہم عذاب سے ڈریں گناہوں کی وجہ سے ہلاکت سے ڈریں اور اسی طرح سے اللہ کے رحمت سے امید بھی رکھیں مفرت کی معافی نیکیوں کی کبولی اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں خرید فرماتے ہیں الجن جنت اب یہاں ایک مشرہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیا تو کیا رحمت اللہ کی سفر ہے یا رحمت مخلوق ہے اور بعض اوقات آدمی کے سمجھ بات نہیں آتی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نا اور جنا جنت اور جہنم میں اجتمی جنت اور جہنم میں حجت اجتھی آپس میں بحث فقالت وکالت تھا الجبارون مستقبر جہنم نے کہا میرے اندر جبار متکبر داخل بڑے بڑے, بڑے بادشاہ اور بڑے ظلم کرنے والے اور گھمنڈ والے میرے اندر آتے وکالتھا رہی یقر او وساکی اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ فقیر محتاج لوگ آئیں گے کمزور لوگ آئیں گے بقا لوں گا اور لہٰذی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا جہنم سے انت آداب کو عدد من منحصا تو میرا من عذاب ہے میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں آزاب دودھ